کار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 صراط الذین انعمت علیہم ویلی المغبوب علیہم ویلی المغبوب علیہم الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو رب ہے پالنے والا ہے سارے چہان کا الرحمن الرحیم بہد مہربان نحیت الرحم والا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا عیا کا نہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں وہیا کا نہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں سیر المستقیم ہم کو بتا سیدھی راہ سیرین ان لوگوں کی راہ انعامتا علم جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا ول جن پر تیرا غذب نہ ہوا وین اور نہ ہوئے <تصفح> سورہ فاتحہ ایک ہی رکوع ہے یہ اور تقریباً پچیس کلمات ہیں اس کے اور ایک سو چھبیس حروف ہیں اس کے اس کے معنی مفسرین نے پچیس معنی اس کے لکھے فاتحہ کے جن میں سے ایک معنی فاتحہ بھی ہے یعنی قرآن کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ حدیث حضور علی سلاد ہو سلام نے اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کثیر حدیث ہیں اس کے بارے میں لیکن ایک فضیلت اس کی یہ ہے یہ قرآن کی ابتدا اس صورت سے ہو رہی ہے اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر ہر رقط کے اندر یہ اس کی تلاوت کرتے ہو فرض خواہ نفر ہوں خواہ حدیت کے نفر ہوں یا سنتے ہوں بھیتر ہوں کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کی تلاوت نہ کی جائے. یعنی سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی یہ سورہ فاتحہ اور ایک حضور علیہ صلاحطل فرمایا کہ سب سے پہلے مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی پانچ آیاتیں کریم ہے وہی کی اقربِ ربی کر اللہ خل قل انسان امین حالت اقرب رب و اکرم اللدی المب القلم الم السان پہلی بہی تو یہ تھی لیکن تھوڑی تھوڑی بہی نازل ہوتی رہی کبھی دو آیاتیں کبھی چار آیاتیں یہ وہ صورت ہے جو سب سے پہلے مکمل صورت نازک اور بعض نے لکھے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ اسی صورت کے اندر اللہ نے بیان کر دی آگے تو تفصیل ہے خلاصہ اس کی اللہ کی تعریف ہے حضور علی سلاطلام کی تعریف ہے اور پھر اسے پر جو ہے جو لوگ ماننے والے ہیں اس قرآن کو اس دین کو ان کے بارے میں ہے جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے بارے میں ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے سات آیاتی کریمہ صورت کی تین پہلی آیات تو اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اللہ نے فرما میں تمہارا رب ہوں رحمٰن الرحیم ہوں اور تین آخری جو آیاتیں ہیں اس کے اندر اللہ نے طریقہ بیان فرمایا ہے درخواست کرنے کا اللہ سے مانگنے کا اور درمیان کی جو آیات ہیں اس کے اندر دعا بھی ہے اور اللہ کی طرف احتجاج بھی ہے الیا کا و عیا کا نسر اس صورت کے اندر تو یہ ایک مفسر نے لکھا ہے جو حضور علیہ علیہلاسلام کے پاس جبرائیل امین نے آ کر فرمایا اللہ نے دو آپ کو ایسے نور عطا کیے ہیں جو صاحب کا کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کسی نبی کو نہیں دیے فرمایا ایک تو سرو فاتحہ کا نور اور دوسرا سرو بقرہ کی آخری آیات کریمہ آمن الرسول سے لے کر آخر ہے فرمایا یہ ایسی دو نور ہیں جو صاحب کا کسی کتاب کے اندر نہیں تھے کسی نبی کو نہیں دیے اور ایک حدیث میں حضور علیہ صلاحطل وسلام نے حس صورت کے بارے میں فرمایا فرمایا اس کے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی اگر آدمی یقین عقیدے سے اس صورت کو پڑھ کر فرمایا کہ اپنی ہر بیماری کے لیے اس کے اندر شفا دے سکتا ہے سوائے موت کی. موت قطب ہے اس کے نہیں اس کے علاوہ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے سب سے پہلے فرمایا الحمد ساری تعریفیں اللہ کے لیے ازل سے اب تک آج تک جتنی تعریفیں ہو چکی ہیں اور قیامت تک ہوں گی وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے وہ تمام کمالات ان کا مجمون اللہ تبارک و تعالی کے ذات کہ ساری تعریفوں کا مالک وہی ہے کیوں دلیل کے طور پر فرمایا رب العالمین اس لیے کہ تمہارا رب ہے تمہارا پالنے والا ہے ذرا غور کریں تمہیں پالنے والا وہ جو رب ہے پھر ساری تعریفیں اسی کی خالق ہے مالک ہے پہلے فنمایا تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں جو میں اور آپ روٹی کھاتے ہیں اس روٹی کے پیچھے ہل چلانے سے لے کر آٹا پسوانے تک اور ہماری روٹی پکا کے ہمیں کھانے تک پورا سارا نظام اللہ تبارک بتالہ نہیں تمہارے لیے لذاتی ذرا غور کریں وہی تمہارا رب ہے اس لیے تمہیں اسی کو پالنا چاہیے رب العالمین علمان لکھا کے عالم سارے جہانوں کو کہتے ہیں ان میں سے ایک انسانوں کا جہان فرشتوں کا الگ ہے جناس کا الگ ہے اللہ کی کتنی مخلوق ہے خود اللہ تبارک مطالعہ فرما وما یا عالم ہوں جنودہ ربی کا اللہ بو. تم اللہ کی جنود اللہ کی مخلوق کو نہیں پہچان سکتے ہو کہ کتنی کتنے عالم ہیں نے کہا ہے, کسی نے کا اسی ہزار ہیں کسی نے کا حصے زد ہیں کسی نے کا مقام ہے لیکن فرما کہ اللہ کے اتنے جہان ہیں ان میں سے ایک جہان یہ انسان ہے فرشتوں کے علاوہ جو ہے اور دوستوں کے علاوہ جماعدات ہیں نباتات ہیں بے شمات جہان ہیں ان سب جہانوں کا مالک اور رب فرما رب العالمی لہذا سب جب اس کا وہ رب ہے تو تمہیں پھر الحمدللہ للہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور دوسری صفت اللہ کی بیان فرمائی الرحمان بڑا مہربان ہے الرحیم رحیم نہایت رحم کرنے والا فرما رحمان کے اندر مبال زیادہ ہے رحمان ہے دیکھتے نہیں دنیا کے اندر جو اس کو نہیں مانتا کافر ہیں مشرق ہیں کفار ہیں ان کو بھی اللہ کے مالک مطالعہ دنیا کے اندر روزی دے ان کا بھی خیال ہے دنیا کے اندر لہذا رحمان سب کے لیے ہے رحیم صرف ایمان والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رحم ہوگی وہ اہل کے ایمان والوں کے لہٰذا دونوں سکھتے اللہ کی بیان فرمائیں کہ دنیا کے اندر میں سب کے لیے رحم سب کے لیے رحمان ہے سب کو روزی دیتا ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلۃ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی اگر قدر و قیمت اللہ کے ہم بچے کے برتر کے برابر بھی ہو تو کسی کاپر کو پانی کا ایک ڈھونڈ بھی نہ دیتا لہٰذا وہ رحمان ہے سب کو دیتا ہے ماننے والا بھی ہے جو نہیں ماننے والا اس کو بھی دیتا ہے بعض دفعہ نہیں ماننے والوں کو دنیا کے اندر زیادہ دے دیتا ہے تو فرمایا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے کل قیامت کے دن اس کی خصوصی رحمت اہل ایمان کے کے اور تیسرا فرمایا تیسری اللہ کی صف فرمایا مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جدا کا یعنی قیامت کے دن کا وہی مالک ہے دنیا کے اندر تو آپ کو بھی اللہ تبارک مطالعہ نے کچھ مال و دولت کے لیے مالک بنا دیا ہے عارضی طور پر یہ مال دولت ہے زمینیں ہیں اور بہت ساری ہیں کچھ وقت کے لیے تو آپ کو عارتی مالم پر آتی ہے آپ اس کے اندر تو سفر تجارت کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن اس کا ملک ہوگا اور وہی مالم ہوگا دوسرا کوئی نہیں ہوگا احسان ہوتا تھا آپ کے حوالے سے فرمایا یہ تین اللہ کی है بیان فرمائی ہیں رب بھی ہے رحمان اور رحیم بھی ہے مالک ہی ہی فرمایا اگ یا کا نا پھر اس کے بعد یہ خیال کرتا ہے الہ عالمین میں تیری ہی عبادت کروں گا اس لیے اللہ نے عالم اربا میں پوچھا تھا تمام انسانوں کے اربا سے الگ کو بھی رب بھی کو بتاؤ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے تو سب نے کہا تھا قالوب علا کوئی نہیں تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ اقرار ہے اا نا ابود ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہم گزرے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ عبادات دس قسم کی لیگ. دس قسم کی عبادات ہیں اور وہ ساری کے ساری اللہ کے لیے سب سے پہلے فرمایا کہ نماز ہے یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے دوسرا فرمایا زکوٰۃ ہے تیسرا فرما کے روزے ہیں چوتھا فرمایا کہ حج ہے اور پانچواں فرمایا قرآن کی تلاوت ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور چھٹا فرمایا ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے ہر حالت میں اور ساتواں فرمایا کہ حلال روزی کی تلاش کے لیے سرگردان رہنا کوشش کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور آتواں فرمایا مسلمان تمہارے پڑوسی ہوں یا غیر مسلم تمہارے پڑوسی ہوں ان کے ساتھ فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے اور نو فرمایا ہر نیک کام کا خود عمل کرنا اور دوسروں کو دعوت ہے یہ بھی مستقلِ عبادت کے اندر شمال شمار کہتے تھے اور دسوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا یہ مستقل عبادات تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحم نے فرمایا بھی یا کا ہم تیری بندگی کرتے ہیں جس کے اندر دس عباداتیں ہر شمل ہوگی اور فرمایا بھائی یا کاسل جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں پھر مدد بھی تنہی سے مانگتے ہیں ساری اسباب الگ ہیں لیکن مصب الاسباب اور اسباب کو پیدا کرنا یہ سب تبارت مطالعہ کی ذات ہے فرمایا الہ العالمین ہماری مالی عبادت ہو ہماری بدنی عبادت ہو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے فرما ان سب کے لیے وہی یادہ تعین ہم تیری ہی تر متوجہ ہوتے ہیں تجھے اسے مدد مانگتے ہیں تج کے علاوہ تیرے علاوہ کون ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے اس لیے کہ ہمارے حالات کو تو اس سے زیادہ اور کوئی جاننے والا نہیں اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تج مدد مانگتے ہیں اب وہ تیری عبادت کیسے کرتے ہیں فرمایا ایسے اے دن عرص رات مستقیم جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے تھے اللہ ایک ہماری دعا یہ ہے یہ دعائیں شروع تو یہ ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے کہتے ہیں فرما اس پر ہمیں استقامت یعنی ہم سیدھے راستے پر ہیں میں آتا ہے قرب قیامت کے حالات کے اندر فرمایا صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے شام کو کافر ہوں گے مسلمان ہوں گے صبح کو کافر ہوں گے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جیسے آج کل کے حالات ہیں وہ و دولت کی وجہ سے اسلام بھی چھوڑ دیا دین بھی چھوڑ دیا اسلام اور دین کی مخالفت کر دی تو فرمایا دینا تین المستقیم اللہ سے العالمین موت تک ہم اختل استحکام ہے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہمیں دیکھا دے وہ راستہ کن لوگوں کا ہے خدا اللہ نے فرمایا وہ سیدھا راستہ کون سا اب اللہ سے ایسے مانگا کریں یہ اللہ نے مانگنے کے طریقے بتائے کہ اللہ سے اگر تم درخواست کرنا چاہو مانگنا چاہو سوال کرنا چاہو تو کیسے کرو یہ دین سراط المصیم اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر دین اسلام کے راستے پر اور اس پر استحفام نصیب فرما اور فرمایا سراۃ اللہ دین ان لوگوں کا راستہ انعمتا علیہم جن پر تم انعام کیا ہے قرآن پاک کی دوسری آیات کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا جن پر میں نے انعام کیے ہیں وہ چار قسم کے گروہ ہیں سب سے پہلے من النبیین نبیوں پر انعام میں نے کیا ہیں اور دوسرا فرمایا وہ صدیقینہ صدیقین لوگوں کے پر تیسرا فرمایا وہ شہیدوں کے راستے پر اور چوتھا فرمایا و صالحین نیک لوگوں کے راستے ہیں تو اللہ نے فرمایا تم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگتے وقت یہ ضرور کہا کہیں کہ اللہ دینا ان عمل واب علیہم سراۃ اللہ دینا انآن ہم نے ان چار لوگوں کے راستے پر چلا یہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ انبیاء کا راستہ ہے وہ شہداء کا راستہ ہے وہ صالحین کا راستہ ہے اور وہ اسی طرح فرمایا کہ صدیقین کا راستہ ہے تو فرمایا اللہ سے تم ایسے مانگا کر فرمایا وہ جن پر اللہ نے انعام کیا نہ ان لوگوں کے راستے پر غیر بھی آ جن پر تیرا غضب نازل ہوا فرمایا اس سے ہوگی ہے اللہ نے ان پر غضب کر کو قتل کیا کرتے تھے ہم کی مخالفت کیا کرتے تھے کہیں کہیں انبیاء کو قتل کر دیا تھی. اس لیے کہ اس دور کے اندر ایک ہی بھگت کے اندر کئی امبیالی مصلاط وسلام آتے تھے اپنے اپنے علاقے کے لیے اپنے قبیلے کے لیے تو یہ یہودی کیا کیا کہتے ہیں انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تو فرمایا تم اپنی دعاؤں کے اندر یہ کہا کرو کہ ایسے لوگوں کے راستے پر حملہ نہ چلا جن پر تم نے غذب کیا اور, اور جن پر ولاد وہ نہ گمراہ ہوئے پرما اس گمراہ ہوئے میں سے مراد عیسائی لوگ ہیں یہ گمراہ ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ سے یہ دعا کیا کرے کہ راہل عالمین سیدھے لوگوں کے راستے پر یعنی جو تیرے نیک لوگوں لوگ ہیں ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہو ان کے لوگوں کے راستے پر ہم چلیں اور جو گمراہ ہوئے یہودی ہوں نصارہ ہوں یہ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے گمراہ فرقے ہیں تو اللہ سے دعا یہ مانگا کرے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا اس لیے وہ خود گمراہ ہے اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے حضرت حکیم محمد مولاتان بھی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ان کی مناچات دعاؤں کی کتاب ان کے اندر چند اشعار لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خود مانگنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا کہ تم کیسے مجھ سے درخواست کرو کیسے مجھ سے مانگو چند اچھا ان آیات گریموں کے بارے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مانگنا ہم پر فرض کیا ہے تم نے اللہ سے مانگنا اللہ نے فرض کر دیا تم سے اور فرمایا سکھایا ہے ہم کو ادا عل کیسے مانگنا ہے کہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا وہ عذاب بھی کہ اللہ سے کیسے مانگا کرے اور فرما مانگنے تو بھی ہمیں فرما دیا کہ مجھ سے مانگا کریں اور چوتھا فرما مانگنے کا دھنگ بھی بتلا دیا کہ اللہ سے کیسے مانگا کریں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں الحمدللہ پھر اللہ کے اوث بیان کریں رب العالمین اللہ علیہ رحیم مالکی اُن یہ اوسا بیان کرتی ہے کہ مجھ سے کیسے مانگو پہلے مزید میری تعریف کرو اور اس کے بعد فرماتے ہیں مضمون بھی ہر ایک جذاق کا ہم کو یار نے خود دکھا دیا کیسے مجھ سے مانگنے ہیں کیسے درخواست کرنی ہے وہ ساری شروفاتے کے اندر اللہ نے بتا دیا اور آخر میں فرماتا ہے میں اس طرح ہر گھڑی دینے کو تیار اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے مانگنے کے لیے آؤ گے میں ہر گھڑی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں اور جو نہ مانگے اسے سے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں دنیا کے اندر تو اگر کسی شخص سے بار بار مانگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک بچانا فرماتے ہیں یہ میرے بندے مجھ سے بار بار نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوں مجھ سے کیوں نہیں مانگتے کیا میرے خزاروں کے اندر کمی ہے تو اس صورت کے اندر ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ میں تمہارا رب ہوں جس تمہارا ہی نہیں سارے جہاں کا رب ہوں اور میں الرحمن الرحیم ہوں مالک الدین ہوں میرے ان اوصاف کے بعد جب تم مجھ سے دعا کیا کرو تو دعا اس انداز سے کیا کرو ایمان رہے اور ان لوگوں کا راستہ جو چار قسم کے انبیاء ہیں اور انبیاء صالحین و ان کے راستے پر ہمیں چلا اور گمراہوں کے راستے سے یہود نصارہ کے راستے سے ہمیں محفوظ ہے جی بالکل بالکل وہ میں نے کہا کہ اس کے اندر موت کے علاوہ حضور علیہ اللہ نے فرمایا کہ شفا شفاہ موت کے موت کا تو وقت اللہ تعالیٰ یہ یوم یہ یوم الدین حساب و کتاب جب لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا جزا اور سزا ہوگی کس سے مراد ہوا ہے جی جی یوم الحشر نہیں یوم قیامت تو برپا ہو جائے گی لیکن حساب و کتاب فرمایا جزا اور سزا یہ میدانی حاشر میں دی جائے گی میرے اور آپ کے اعمال کو تو لے جائے گا اس کے بعد جس کے اعمال نیک زیادہ ہوں گے باوفی عیشر لا دیا اور جن کے اعمال برے زیادہ ہوں گے نار نارحام کے اندر چلے جائیں گے اس سے مراد حاشر ہے لیکن مجموعی طور پر علما لکھتے قیامت برپا ہے قیامت آئے گی تو یہ سارے مدان حاشر ہوگا کتاب اللہ تعالیٰ عمل کی طور پر جی جی بالکل ہے صحیح الحمد للہ بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کام نہ آ کے الحالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ لا آج رہتا گھروں کے اندر ہے ہسپتالوں کے اندر ہے جس اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اللہ عالمی جس صورت خاتح کی پرتے سے ان سب کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما العالمین جیسے تیرے نبی نے فرمایا اس صورت کے اندر اللہ نے مانگنے کے طریقے دیان بیان فرما اللہ عالمین ہمیں اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرما اللہ عالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ لا آج لطا فرما فلسطین کی آزادی کے لیے غائب سے مدع فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما اس کے خلاف جتنی صاشی ہو رہی ہیں سب صاشوں کو ناکام فرما علاق العالمین پاکستان کو اندرونی بیرونی جتنے خطرات ہیں اس کی حفاظت فرما اس کے خلاف جتنی صاحشی ہو رہی ہیں سب صاشوں کو ناکام فرما برما کے مسلمانوں کے علاق العالمین غیب سے مدف فرما پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں العالمین اس ضرورت کے غائب سے مدد فرما ان کی اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی اللہ خلقی محمد